الباب الرابع وثلاث مئے باب النہی عن التطیر بدشگونی لینے کی ممانعت کا بیان اس مسئلے پر وہ حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں جو اس کے ماں قبل باب میں گزری ہیں وعن انسر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ویعجبن الفعل قالوا وما الفعل قال کلمت طیبہ متفق عليه حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں اور مجھے فال اچھی لگتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا فال کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کا سننا اور اس سے خیر کی امید وابستہ کر لینا بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس متفق عليه حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں ہے اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر عورت اور گھوڑے میں ہوتی بخاری و مسلم وعن بریدت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا یتطیر رواہ ابو داود بی اسناد صحیح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن عروت بن عامر رضی اللہ عنہ قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا ولا رحم ال حضرت بن عامر رحم اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فالگیری کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سب سے اچھی چیز تو نیک فال ہے اور بد فالی کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار چیز دیکھے جس سے بدشگونی کا وسوسہ پیدا ہو تو یہ دعا پڑھے اللہم لا بالحسنات اللہ الا انت ولاد انت ولا, حول ولا قوت اللہ بکھ یعنی یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا اور تیرے سوا کوئی برائیاں نہیں ٹالتا اور برائیوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت سے بحرور ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے یہ حدیث صحیح ہے اسے داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے